بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے یا یو النّا ستقو اہل و ڈرو اپنے رب سے ان زلزل تصاعتی یقیناً قیامت کا زلزلہ شعیع القدیم بہت بڑی چیز ہے یوم ترونہ جس دن تم اس کو دیکھو گے تدھلو غافل ہو جائے گی کل مرد آتن ہر دودھ پلانے والی اماں اس سے ارزا جس کو اس نے دودھ پلایا و تازا ذات كُلّ ذَاتُ حَمْلٍ اور گرا دے گی ہر حمل والی حملہا اپنے حمل کو و ترن اور یا گرا دے گی ہر بوجھ اٹھانے والی اپنے بوجھ کو و ترنسا اور تو دیکھے گا لوگوں کو سکارا نشے کی حالت میں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے وراک اللہ شدید اور لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے ومن عناصی اور لوگوں میں سے جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بھی غیر علم بغیر علم کے ویتبل اور وہ پیروی کرتے ہیں کلّعی طرید ہر سرکش شہطاب کی کوتبہ علیہ اس پر لکھ دیا گیا ہے اللہ منت اللہ کہ جو اس کا والد بنے گا دوستی کرے گا اس سے فعنا ہو یلو ہو یقینا وہ اس کو گمراہی کرے گا وہ یہی ہی الآآب سعیر اور وہ اس کو جلانے والے عذاب کی طرف رہنمائی کرے گا یا یو اناسو لوگوں تم فیوئی بھی من باقی اگر ہو تم اٹھنے کے بارے میں شک کے اندر فعینا خلق ناق منترابن تو بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے مٹی سے شمہ نتفاطن پھر نطفے سے شمہ من اعلیٰ پھر جمع ہوئے خون سے میں تن پھر لوتھڑے سے مخلہ کا خلقت و غیری کا اور غیر تعمال خلقت یعنی کہ جس کی شکل و صورت مکمل ہوتی ہے اور جس کی پوری نہیں ہوتی یہ نبائیں کہ نہ لكم تک ہم واضح کریں تمہارے لیے وہ نقر فی الارحام اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں ما نشاء جب تک ہم چاہیں الا اجل مسمى ایک مقرر مدد تک ثم نخرجكم پھر ہم تم کو نکالتے ہیں قفلا بچے کی صورت میں تم علی تب پھر تاکہ تم پہنچو اپنی پختہ عمر کو ومن کو میو تو اور تمہیں سے کچھ ایسے ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں ومنكم الى اور تمہیں سے کچھ ایسے ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں رزیل عمر کی طرف نکمی عمر کی طرف لکھی رائے علما تاکہ وہ نہ جانے میں کے بعد صحیح آ کچھ اور تو دیکھتا ہے عوطر الارضار عوطر الارضار تو دیکھتا ہے زمین کو حامیدتن خشک فاذا انزلنا عليها الماء आपस से ہم نازل کرتے ہیں اس پر پانی اهتزت و حرکت کرتی ہے وربت اور بڑھتی ہے وہ انبتت من كل زوج اور ہر قسم کے بارونک جوڑے اگاتی ہے ذالک یہ بھی ان اللہ هو الحق اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی ہی حق ہے وہ انا ہو اور بے شکل قدیر انتا ہے مردوں کو وہ اللہ الشین قدیر اور بے شک وہ پر خوب قادر ہے وہ انساطہ آتی بے شک قیامت آنے والی ہے لار وفی اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ان اللہ اور اللہ زندہ کرے گا ان کو اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں ومن الناسی اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں میں یجادلو فی اللہ ی جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم بغیر علم کے ولا حدن اور بغیر ہدایت کے ولا کتاب منیر اور بغیر روشن کتاب کے ثانی عدفی ہی اس حال میں کہ اپنا پہلو بوڑنے والا ہے ریغل عن سبیل اللہ ہی تاکہ گمرا کر دے اللہ کے راستے سے لاہوف دنیا کی جن اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم چکھائیں گے اس کو یوم القیامت قیامت کے دن عذاب الحریق جلنے والا عذاب جلنے کا عذاب یا آگ کا عذاب ذالی یہ بما قدمتی ادا کا اس وجہ سے جو آگے بھیجا تیرے ہاتھ نے تیرے ہاتھوں نے وہ ان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ علیہ سبز اللہ میں نیلابید نہیں ہے اپنے بدوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا وَمِن اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں مطمئن رہتا ہے پہنچی اس کو ازمائش فتنا انقلابی تو پھر جاتا ہے اپنے چہرے پر خاصی دنیا وال سارا اٹھایا اس نے دنیا اور آخرت کا ذالقہ القسرالمبین یہ خسارہ ہے بہت واضح یا درحو مند اللہ ہی وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا مالا درحو جو اس کو ذرر نہیں دیتی ولا فعلو و مالاین فعالح اور نہ اس کو نفع دیتی ہے ذال قہول دلال البعید یہ دور والی گمراہی ہے یدڑڑ وہ پکارتا ہے لبََ درحو کہ البتہ جس کا ذرر نقصان اقرا وہ زیادہ قریب ہے منفی ہی اس کے نفے سے لبل مولا البتہ برا ساتھی ہے والا بے صلا اور برا دوست ہے یا بےلا برا دوست ہے ولا اور برا ساتھی ہے اللہ تعالیٰ ہی داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک سال امال کیے جنات ان باغات میں تجریم تحت حلنحار بہتے ہیں اس کے سے دریا ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ قالو کرتا ہے مایووریت جس کا وہ کرتا ہے منکانہ یا دنوں جو شخص یہ گمان رکھتا ہے اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں فل یمدد بسمبن علی السمائی تو کی طرف سے اکرسی لٹکا لے اکتمال یقتع پھر کاٹ دے فل ینظر پس دیکھے حل یدہی بننا قیدوہو کیا دور کرتی ہے اس کی تدبیر مایو غیز اس چیز کو جو اسے غصہ دلاتی ہے ان اللہ دینا آمن اللہ دینا ہادینا وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے وہ سابئینا اور ساب بے دین وارا اور عیسائی و مجوسا اور مجوسی و اللہ ددینہ اشرف اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ان اللہ يفصل بینہم یوم القیامت یقینا اللہ تعالی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان اللہ على کل شیء شہید یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر خوب گواہ ہے علم الم ترى کترہ دیکھا نہیں ہے ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض یقینا اللہ تعالی ہر کلیے سجدہ کرتے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے والشمس و القمر و النجوم و الجبال اور سورج چاند ستارے اور پہاڑ والشجر و الدواب و اور شجر و درخت و دواب و اور چوپائے جانور زمین پر چلنے پھرنے والے وہ من ومیناسی اور بہت سے لوگ حق علیہ العذاب اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا یوم اللہ اللہ فمال بمکرم اور اس کو اللہ تعالی زلیل کرے نہیں ہے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا ان اللہ ما شاہ یقین اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے خاضان خسبان یہ تو جھگڑنے والے ہیں اختصبی اور رب بھی انہوں نے جھگڑا کی اپنے رب کے بارے میں فن لگی نقافر پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کتلار ان کے لیے آپ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں یو سب و منفوق روسیم الحمیم ڈالی جائے گی ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے الحمیم گرم پانی یو سر و معافی بتون جلود کو دے گا اس کے ساتھ دیا جائے گا گلا دیا جائے گا اس کے ساتھ معفی بتونیہم جو ان کے پیٹوں میں ہے ولجلودو اور چمڑے بھی والہمورن کے لیے مقامع من حدیدن لوہے کے ہتھوڑے ہیں کلمہ ارادو جب بھی وہ ارادہ کریں گے یخرجو کہ وہ نکل جائیں اس سے من غمن غم, غم کی وجہ سے یا سخت گھٹن کی وجہ سے عیدو فیھا وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے وضو کو اداب الحریک جلنے کا آداب چکھو یعنی کہ کہا جائے گا چکھو جلنے کا عذاب ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ اللہ دینا آموں داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ امل الصالحاتی اور نیک اعمال کیے جناتے باغات میں تجریح چلتے ہیں منتخبی النہار و جس کے نیچے سے دریافی ہا وہ پہنائے جائیں گے اس میں اصابرہ بن زہابن سونے کے کنگن و اور موتی وہ لباسم اور ان کا لباس فی اس میں حریر ریشم کا ہوگا وہ ہدو اور وہ ہدایت دیے جائیں گے رہنمائی کی جائے گی ان کی لطوی من القولی پاکیزہ بات کی طرف وہ ہدو صراط الحمید اور ان کی ہدایت کی گئی ان کو رہنمائی کی گئی اللاسرات الحمید تعریف کیے گئے کے راستے کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ان اندین کفر و عن شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں کافر ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے والمسجد الحرام اللہ اور اس مسجد حرام سے جا للناس اللہ کی ففی والباد الباد جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے اس میں رہنے والا اور بہر سے آنے والا سب برابر ہیں ہے ظلم اور جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کسی کجی کا ارادہ کرے الحاد کا ارادہ کرے نظک ہو اس کو چکھائیں گے بن عذاب بن علیم دردناک آداب وہ ابراہیم و مکان البیتی اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی اللہ تو شریک بھی شعیع کہ تو نہ شریک کر کسی کو میرے ساتھ بہر اور پاک کر صاف کر بیتیا میرے گھر کو لطوافین طواف کرنے والوں کے لیے ورقا اور قیام کرنے والوں کے لیے ورخ کا سجود اور رقوص ادا کرنے والوں کے لیے وہ دن فنناسبی اور اعلان کر دے لوگوں میں حج کا یا تو کا رجالن وہ آئیں تیرے پاس پیدل وہ الاک الامرین اور ہر لاگر سواری پر یا وہ آئیں گے منکلی فج نمیق دور دراز کے راستے سے لاگر سواری اور تضمیر شدہ تجویر شدہ وہ یعنی کہ جس کو اسپیشل پیار کرتے ہیں گھوڑے کو مثال کے طور پر پہ پہلے کھلا کھلا کے کھلا کھلا کے موٹا کر دیتے ہیں پھر اس کو بھگا بھگا کے وہ اس کی چربی ختم کرتے ہیں وہ زیادہ مضبوط جانور ہوتا ہے اسی طرح اونٹ کی بھی تجویر کرتے ہیں حلی شاد منا کے علاحم تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے نفے کو بیت کرسم اللہ اور وہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا نام فی ایام معلومات معلوم جنہوں میں علامہ راضا ان جانوروں پر جو ہم نے ان کو دیے ہیں من الانعام مخصوص چوپاؤں سے فقل و منہار پستم کھاؤ اس میں سے اطیب الباء الفقیر اور کھلاؤ تنگ دست اور سوالی کو قدو تھا ہم پھر تاکہ وہ اتاریں اپنی میل کو ولیوف ہوں اور, اور طواف جو تعلیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی اندا تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے وہ علت رقم اور تمہارے لیے چوپائے اللہ مگر ما علیکم جو تم پر پڑے گئے اوسان بس تم بچو گندگی سے بتوں کی الزور اور بچو جھوٹی بات سے اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونے والے کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے اور شرک اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ گویا کہ وہ گرا ہے آسمان سے اچک لیتے ہیں او یا تہوی بہر گرا دیتی ہے اس کو ہوا فی مکان صحیح دور کی جگہ میں غالکا یہ اور جو تعلیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے شاعر کی اللہ کے نشانیوں کی فعن تقبل قلوب تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی سے ہے لقمفی ہا منافلم مسمہ تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے ایک مقررہ مدت تقسم مح اللہ تلاقیق پھر اس کے حلال ہونے کی جگہ قدیم پرانے گھر کی طرف ہے جعلنا منسکن اور ہم نے ہر امت کے لیے بنایا ہے ایک قربانی کی جگہ کو قربانی حلال ہونے کی جگہ لیز اسم اللہ ہی تاکہ وہ ذکر کریں اللہ تعالی کا نام اللہ ماراضا کا ہوں جو اللہ نے ان کو دیا ہے بہیمت النعمی مخصوص جو پاک پر چوپاؤں سے فإلهکم الہ و احد پس تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے فلہ اسلیم تو اس کے لیے موتی فرما بردار ہو جاؤ مبشری للمخبتین اور خوشخبری دے دیجیے عاجزی کرنے والوں کو یا خوشو کرنے والوں کو مخبتین خوشو کرنے والے الذین وہ لوگ اداوکی ر اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالی کا واجرت قلوبهم دہل جاتے ہیں ان کے دل بس وہ صبر کرنے والے ہیں علامہ جو ان کو پہنچی وقیم اس سالاتی اور قائم کرنے والے ہیں نماز کے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں جالنا اونٹ یہ قربانی کے اونٹ کو کہتے ہیں بدن جالنا ہم نے بنایا ہے ان کو تمہارے لیے بن شاعر اللہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے لکم تمہارے لیے فیحا اس میں خیر ان بھلائی ہے فتقرسم اللہ علیہ پس تم ذکر کرو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام ثواب ف اس حال میں کہ وہ تین ٹانگوں پر کھڑے ہوئے ہوں فہدہ واجبت چنو جب ہاں گر جائیں ان کے پہلو فخرو بن ہاپس کھاؤ اس میں سے قانحمترہ اور کھلاؤ القانا مستقل سوالی کو ولمرہ اور آرمی سوالی کو وہ کلالی کا سخر ناخارک ہوں اور اس ہم نے اس کو مسخر کیا ہے تمہارے لیے اللہ تشکرون کو تاکہ تم شکر کرو نہیں اللہ پتا دما اور نہکو تمہاری طرف سے مسکر کیا اسے انہیں تمہارے لیے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی تقبیر بیان کرو علامہ ہدا مس پر جو اس نے تم کو ہدایت دی ہے علم و سے نیند اور خوشخبری دے دیجیے نیکی کرنے والوں کو ان اللّہ الدافن اللہ دینا امََن و یقیناََ اللّہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان اللّہ یقیناً اللّہ تعالیٰ علیہ الخب اللہ قبار کفور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ہر خیانت کرنے والے نا شکرے سے اضین اللہ دینق العنبی اللہ حمزولیم و اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جو قطار کرتے ہیں و اللہ حمولی اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیے گئے ہیں ولہ اور بے شک اللہ تعالیٰ علیہ نسرِ قدیر ان کی مدد پر البتہ خوب قدرت رکھنے والا ہے اللہ دینی نوکری جو مندی آ ہیں وہ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے بھی گئی حق بغیر حق کے اللہ عقول و رب اللہ کو مگر یہ کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے دَفْ اللَّهِ الناسَ بِبْعْدٍ اور اگر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو دور کرنا بعد کو بعد کے ساتھ لہدیبت ثواب میں رو البتہ گرا دی جاتی سوا میں راہبوں کی کٹیا و بیعن اور گجرے گرجے و سلاواتن اور یہودیوں کی معبد خانے و مساجدوں اور مسجدیں یلکرو فی حسم اللہی اس میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا نام کتیرہ بہت زیادہ وَلَا يَنْصُرًا لَوْلَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اور البتہ اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرتا ہے ان اللہ قوی عزیز یقین اللہ تعالی بہت مضبوط اور بہت غالب ہے اللہ دینا فی الارض وہ لوگ جن کو ہم زمین میں جب جگہ دیتے ہیں اقتدار بخشتے ہیں اقام مسرات تو نماز قائم کریں گے وہ آتا وہ اور زکوۃ ادا کریں گے وہ امروب اور حکم دیں گے نیکی کا بنا عن منکری اور برائی سے وہ منع کریں گے وہ اللہ عاقبۃ اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے وہ یوں کا اگر وہ تجھ کو جٹلاتے ہیں بقد کردبت قبل قوم نوہ و آدم و سمود تو ان سے پہلے جٹلایا قوم نوح قوم عاد اور قوم, قوم نو نے اور عاد اور ثمود نے وہ قوم ابراہیم اور ابراہیم کی قوم نے و قوم لوت اور لوت کی قوم نے و صحاب مدینہ اور صحاب مدین نے بخود بھی اور جٹلایا گیا موسا نے دی کافروں کو سمع پھر میں نے ان کو نکل تو کیسے تھا میرا انکار کرنا پکا یہی پس حلق ہی بستیاں ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا بھائی یہ ظالم حال میں کہ وہ ظالم تھی خوابی تلاشی ہا پس وہ گری ہوئی تھی اپنی پر اپنے چھتوں پر ایسے دل کے یا رونا جس کے ساتھ وہ عقل کریں سمجھیں او یا پھر آدان ان کان اسما بیا جن کے ذریعے وہ سنیں حالات تعمل ابصار۔ یقیناً حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ولیکن تعمل قلوب لطی في صدور لیکن دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں وہ تاجر الناقبر اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب والے خلیف اللہ وعدہ ہو اور اللہ تعالیٰ خلاف ورزی کرے گا اپنے وعدے کی وہ ان یومن آئندہ رب اور ایک دن تے رب کے ہاں کا الفی صنعت مما تردون اس ہزار سال کی طرح ہے جس کو تم شمار کرتے ہو وہ من منقریت اور کتنی ہی بستیاں بلے تو رہا میں نے کو دی وہ ظالم ان ظالمت نسحال میں کہ وہ ظالم تھی سب خستوں ہا پھر میں نے ان کو پکڑا وہ الہیل مشیر اور میری طرف ہی لوٹنا ہے کل کہہ دیجیے یا ایو الناسو لوگو انما انا رقم نذیر المبین بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں فلّینہ امن و عامر الصالحاتی پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک سالِ اعمال کیے لہٰ مغفرت الورث الکریم ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رست ہے و اللہ دینہ صاحبی آیاتی نا اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات میں معاذ زینہ حاضری کرنے والے ہیں علائے کا صحاب الجحیم یہ لوگ جہنم والے ہیں بباسلام قبل قبل رسول اور نہیں ہم نے بھیجا تجھ سے پہلے کوئی رسول والا نبی اور نہ نانبی اللہ مگر ازا تمنا جب اس نے کوئی تمنا کی القش شیطانوں کی امنیتی ہی تو شیطان داخل کرتا ہے ڈالتا ہے اس کی تمنا میں یعنی کوئی خل پیدا کرتا ہے فین صاحب خلاہ پس اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے مای القصعی جو شیطان نے ڈالا ثم پھر یو اللہ آیاتی ہی اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو مکم کرتا ہے واللہ اللہ اللہ تعالیٰ علیم حکیم خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے یہ جانا مای القیشیطان کتنا تن تاکہ وہ بنا دے اس چیز کو جو شیطان نے ڈالا ہے آزمائش دلہ دینا ان لوگوں کے لیے فی قروبی ماردن جن کے دلوں میں مرد ہے اور خاصیتی قروب اور سخت اور جن کے دل سخت ہیں وہ الظَّالِمِينَ اور یقین الزالم لفی شِقَاقٍ شفاقم بعید دور کی مخالفت میں ہیں ولی علم اللہ دینا اور جان نے وہ لوگ جو دیے گئے ہیں علم اللہ الحق جو ربی کہ بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے فیمین و بھی اس میں پر ایمان لائیں تو ان کے دل آجز ہو جائیں اس کے لیے وہ ان اللہ اور بے اللہ اللہ دینا البتہ ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے علاج راوت مستقیم سیدھے راستے کی طرف ولائی ازار اللہ دین اکفر ومل ہو اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس کے بارے میں ایک شک میں حتیٰ یا عطیہ حتا کہ آ جائے قیامت ان کے پاس اچانک او یا عطیہم عذاب و یومن یا, یا آ جائے ان کے پاس بانج دن کا عذاب یعنی خیر سے خالی دن کا علام الب الکویوم للہ ہی حقوق بادشاہی اس دن اللہ کے لیے ہے یا حکم وینا کے درمیان فیصلہ کرے گا فلا دینا آمن و حامد ہاتھ ہی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک صالح اعمال کیے فی جنات النعیم نعمت والے باغات میں ہوں گے والذین کفر وقدر وہ بھی آیاتینہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جتلایا فلائے کلام عذاب و پس وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہوگا رسواقن والذین اور وہ لوگ حاضر جنہوں نے ہجرت کی فی سبیر اللہ اللہ کے راستے میں تم آپ پھر وہ قتل کر دیے گئے او ماتو یا فوت ہو گئے ہو گئے تو البتہ اللہ ان کو ضرور دے گا رزق اچھا رزق وہ ان اللہ علیہ و خیر الراز اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے لا مدخلن یقیناً وہ ان کو داخل کرے گا ایسے داخل ہونے کی جگہ جس پر وہ خوش ہوں گے جس کو وہ پسند کریں گے وہ ان اللہ علیہ علیم الحکیم اور بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا بہت بردبار ہے داری کا یہ امن عاقبہ کبا مثل بھی مثلی معقبہ بھی ہی اور اس نے بدلہ لیا اس کی مثل جو اسے تکلیف دی گئی مبروبی علیہ پھر اس پر زیادتی کی جائے رع سُل الخ اللہ تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ علعفور غفور نہایت درگزر کرنے والا بہت زیادہ بخشنے والا ہے داری کا بھی ان اللہ یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ یوری یو رکھن نہاری دخل کرتا ہے رات کو دن میں ویوری جو نہارا اور داخل کرتا ہے دن کو پھر رات میں وہ ان اللہ سبھی امبصیر اور بے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا بہت زیادہ دیکھنے والا ہے بھی ان اللہ یہ اس وجہ سے کہ بے اللہ تعالیٰ ہی حق و حق ہے وہ ان میں دوری ہی اور جس کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ هو الباطل و باطل ہے وہ ان اللہ حول علی القبیر اور بے اللہ ہی اللہ تعالی بہت بلند اور بہت بڑا ہے قلم طرح کے دیکھا نہیں ہے ان اللّہ معن کہ اللہ تعالی نے اسمان سے نادر کیا پانی فتوس بل اور تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے یقین اللہ تعالی لطیف خبیر بہت باریک بین اور بہت باخبر ہے لاہو اس کے لیے ہے ما فی و کی وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ ان اللّہ لہ غنی الحمید اور بے شک تعالی تعالیٰ ہی بے پرواہ ہے اور تعریف کیا گیا ہے علم تعالیٰ کہ ت نے دیکھا نہیں ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سخ کر کیا تمہارے لیے مافل عردی جو کچھ زمین میں ہے غلفلکہ تجریف ایک بحری بھی امرحی اور کشتیوں کو جو چلتی ہیں سمندر میں پھر ایک حکم سے اس کے حکم سے وہ یمسی اس سما آ اور وہ روکتا ہے اس نے روکا ہے آسمان کو انتاقا آلل عردی اس بات سے کہ کہیں وہ گرنا پڑے زمین پر اللہ بدنی ہی مگر اللہ کے عزم سے ان اللہ بن ناصل الروف الرحیم بے اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کرنے والے بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں وہ و اور وہ ذات ہے احیا کم جس نے تم کو زندہ کیا تمیت تم پھر وہ تم کو مارے گا تمہیہ تم کو کرے گا انسان انسان بہت زیادہ نہ ہے لکلی امت جعلنا منسکن ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے امن سے جس کے مطابق وہ عبادت کرنے والے ہیں پرائی الناز عم کفل پس نہ جھگڑا کریں وہ تجھ سے اس معاملے میں ودرولا عربک اور برات و پہ رب کی طرف ان نقلاء علیہ ادم مستقیم بے شک تو سیدھے راستے پر ہے سیدھی ہدایت پر ہے وہ ان جادلو کا اگر وہ تجھے جھگڑا کرتے ہیں تو کل پس کہہ دیجیے اللہ عالم و اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے فیم کو جو تم عمل کرتے ہو اللہ بین یام القیامت یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کن بینک تمہارے درمیان فیما کن تم فی تختوں جس کے بارے میں تم اختراع کرتے تھے علم تعلم کہ تو نے نہیں جانا ان اللہ يعلم ما فی السمائی والارضی یقینا اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے ان دالک فی کتاب بشک یہ کتاب میں درج ہے انہ دالک علاللہ یسیر یقینا یہ اللہ پر آسان ہے و وَيَعْبَدُونَ مِن دُولِ اللَّهِ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ما لم ينزل بھی سلطانا جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی وما لیس لهم بھی علم علم اور جس کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے کچھ بھی و مال ضالمیندیر اور نہیں ہزاروں کے لیے کوئی بھی مددگار جو اضافہ علیہم آیات و نابیناتن اور جب تلاوت کی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات تاریخی وجوہ دینا کفر المن کرات تو آپ پہچانتے ہیں ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا المنک را برائی کو یہ کادو نا قریب ہے کہ وہ یستون بلدینہ وہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جبتے ہیں ان پر آیاتی نہ ہماری آیات سوالکہ دیجئے افع او نبیعکم بشر من جالیکم کیا میں تم کو خبر نہ دوں اس سے بھی زیادہ بری کی اندار و آگ وعدہ اللہ وعدہ کیا ہے اس کا اللہ نے اللہ دینہ ان لوگوں سے کفر و جنہوں نے کفر کیا و بیصل بسیر و اور وہ بر بری لوٹنے کی جگہ ہے یا ایوہ الناس اے لوگو ذریف ماثرون بیان کی گئی ہے ایک مثال فستمیحو لہو اس کو غور سے سنو ان اللہ دینہ تدعونا من دور اللہ یقینا ہو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ ہر کس نہیں پیدا کریں گے ایک مکھی بھی والا بھی جس طرح اگرچہ وہ اس کے لیے جمع ہو جائیں وہی یسلوب زباب و آ اور اگر چھین لے ان سے زباب و مکھی شعیع کش بھی لا یس تنخی ہو ہو تو وہ نہیں چھڑا سکتے اس کو اس مکھی سے رعفت پار والمطلوب مطلوب کمزور ہے مانگنے والا بھی اور جسے مانگا گیا ہے وہ بھی ہمہ قدر اللہ حق قدر اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جو اس کی اس طرح کی اس کی قدر کا حق تھا ان اللہ لا قویر عزیز بے شک اللہ تعالی بہت قوی ہے قوت والا ہے عزیز بہت زیادہ غالب ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسول اللہ تعالی نے چنا ہے فرشتوں سے پیغام پہنچانے والے همین الناس اور لوگوں میں سے بھی ان اللہ یقین اللہ تعالی سمیع بصیر بہت زیادہ سننے والا حقوق دیکھنے والا ہے یا علامہ جانتا ہے ما الامور اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے معاملات یادیندینہ امن القارو یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اور رقوع کرو وہ سدو اور سیدا کرو ربک عمر اپنے رب کی عبادت کرو فلخرہ اور تم بھلائی کے کام کرو نیکی کے کام کرو لا اللہ کو تم کامیاب ہو جاؤ وجاہد الف اللہ حق کا جہادی اور جہاد کرو اللہ کے بار راستے میں اس طرح کے جہاد کرنے کا حق ہے وہ اجتباق نے تم کو ہے ما جعل فی من حرج اور نہیں اس نے بنائی تم پر تمہارے دین کے بارے میں کوئی تنگی ملا تعبیکم ابراہیم کے تمہارے باب ابراہیم کا دین ہے اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے من قبلو اس سے پہلے وفی حال اور اب بھی یقون رسول و شہیدن علیکم تاکہ رسول ہو جائیں تم پر گواہ و تقن و شہدا عالناسی آل اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ فقیم الصلاۃ فعقیم الصلاطہ لہٰذا نماز قائم کرو و آت الزکتہ اور زکوٰۃ ادا کرو وا تسم و اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ دو وہ مولاک میں تمہارا مولا ہے فنحم المولا اچھا مددگار ہے اچھا مالک ہے مولا ہے و نعم النصیر اور اچھا مددگار ہے